نام نہمروم الظروف بالکل اس وقت ہم بہت سخت حالات سے گزر رہے ہیں آزمائش کی بلندیوں میں زندگی گزار رہے ہیں لقد قتل اقوام اخواننا ہمارے بہترین بھائی شہید ہو چکے ہیں وہ اس نخبت شبابنا اور ہمارے منتخب نوجوان گرفتار ہو چکے ہیں وہ تشرد بقیت تو تحقف ہے ابز المتربص اور باقی ماندہ افراد درد بدر ہو چکے ہیں بکھر چکے ہیں اور جو بکھر چکے ہیں ان کے پیچھے مرتد حکومتوں کے بھیڑیے لگے ہوئے ہیں ان مرتد حکومتوں کے مددگار ان کے جاسوس اور ان جاسوسوں کے منافق ایجنٹ یہاں اور وہاں ان کا پیچھا کر رہے ہیں اور ان کا تعقب کر رہے ہیں نعلم علم ان اللہ ناصر ہی ہی لا لیکن ہمیں مکمل یقین ہے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی مدد کریں گے اپنی جماعت کی ضرور مدد کریں گے ان بشر انتصار اللہ فتح کما بشرس صلی اللہ علیہ وسلم لامحالت اور ہمارے بارے میں جو فتوحات کی خبریاں ہیں کہ حتیٰ کہ ہم روم کو فتح کریں گے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے یہ ضرور ہونے والا ہے اس کا ہمیں یقین ہے اور اس پر ہمارا ایمان ہے ولاسین و البشا ارن ہو سکتا ہے ہماری امت کے بعض ایسے لوگ جن کے سر جھکے ہوئے ہیں جو ذہنی اعتبار سے مرعوب ہیں وہ ان شری حقائق اور پیغمبر علیہ السلاۃ کے خوش کی خوشخبریوں کی تصدیق نہ کر سکیں ولا کم قیادت و آدا انا وہ کبار و اخبار ہیم رحبانی یارفونہ کا بنا ہوں لیکن ہمارے دشمنوں کی قیادت ہمارے دشمنوں کے رہبر و رہنما حضرات اور ان کے بڑے بڑے پوپ اور پادری حضرات ان شرعی حقائق کو اور پیغمبری خوشخبریوں کو اس طرح جانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں وہم یجماون الجم الحاولت منہا علی تجنو بحاد المسی اور وہ ابھی سے اس انجام بد سے بچنے کے لیے زبردست خشوں میں مصروف ہیں اور لشکروں کو تیار کر رہے ہیں محاولت البیول نور شمس بکفی صغیرہ اس چھوٹے بچے کی طرح جو کہ اپنی چھوٹی سی ہتیلی کے ذریعے سورج کی روشنی کو روکنے کی کوشش کرتا ہے اس طرح ان کے بڑے کوشش کر رہے ہیں اور مصروف ہیں یقیناً یہ ایسے لوگوں کی کوشش ہے جن کے بارے میں اللہ تعالی نے سورج توبہ کی بتیسویں آیت میں فرمایا ہے یوریدون افاہم کہ وہ لوگ یہ کفار و مشرقین یہ یہود و نصورا اللہ کی روشنی کو اپنی پھونکوں سے بجانا چاہتے ہیں اور اللہ انکار کرتا ہے مگر یہ کہ وہ اپنی روشنی کو مکمل کر کے رہے گا ولاؤ کر ہلکا اگرچہ اگر اسے ناپسند ہی کیوں نہ کریں قد حضارت یہ کفار بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کی ثقافت کے ستارے ڈھوپ چکے ہیں وہ ان نشم سے قد نا قدب اور وہ اس بات کو بے طرح جانتے ہیں کہ ہماری ثقافت کا سورج جو ہے اب ہوا چاہتا ہے فرحم اللہ شہد المجاہدین کل مکان ان فقت آدر بس اللہ تعالی مجاہدین کے شہیدوں پر رہن فرمائے ہر جگہ اس لیے کہ وہ اپنی ذمہ داری پوری کر کے اپنا ازر بیان کر چکے ہیں ورحم اللہ اصر المسلمین و فرجان ہوں فقط اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے قیدیوں پر رحم فرمائے اور ان کو عطا فرمائے اس لیے کہ وہ اپنی ذمہ داری پوری کر چکے ہیں وہ اللہ کُلہ مشرد انفی سے بیل ممن ابلو اور اللہ تعالیٰ اللہ کی راہ میں در بدر پھرنے والے آزمائش کی بھٹیوں سے گزرنے والوں پر رحم فرمائے وہ بھی اپنی ذمہ داری پوری کر چکے ہیں اللہ ان کی مدد فرمائے و تقبل اللہ کل اللہ دینس نسر اور اللہ تعالی ہر اس شخص کی قربانی قبول کرے جس نے مدد کی جس نے پناہ دی اور جس نے اس دین کی نصرت کی کیج ہوں نکاح تو آدھا اللہ اور ہماری اس بات کو ہر وہ شخص سن لے جو کہ محبت کرنے والا ہے اللہ کے دین کی نصرت کرنے والا ہے اور دشمن کے اوپر جو بھی حملہ ہوتا ہے وہ اسے خوش کرتا ہے وہ بھی اس بات کو سن لے اور وہ بھی اس بات کو سن لے کلن بموعود اللہ ہر وہ شخص جس نے اپنا سر جھکایا ہوا ہے جو پروپیگنڈے کرتا ہے اور اللہ کے ان سچے وادوں پر ایمان نہیں رکھتا وہ بھی ان باتوں کو سن لیں وہ الیسمعھا القاعدون الجبناء اور وہ ڈرپوک اور بزدل تاریکی نے جہاد بھی اس بات کو سن لیں الذين لا يريدون للرجال من هذه الامه ان يتصدوا لاعداء الله جو کہ اس امت کے مردوں کے لیے اس عزت کو نہیں چاہتے کہ وہ اللہ کے دشمنوں کے خلاف کھڑے ہو جائیں حتى لا يتعكر صفو سكون المراغه التي يتلبطون فيها بینا و حال دنیا تاکہ ان کی پرامن زندگی جو دنیا کی گندگیوں کے کیچڑ میں لت ہے وہ کہیں خراب نہ ہو جائے اور ان کی پرسکون زندگی کہیں برباد نہ ہو جائے وفی فلی عطیم علما النفاق و فقہ البنتغون اور ان لوگوں میں سر فہرست ہیں وہ منافق علما اور پینٹاگون کے مفتی حضرات و یسما کل وَمَنْ خَلْفَهُمْ وَمَنْ أَمَامَهُمْ وَمَنْ مَعَهُمْ ممن ماہ اور ہر ہمارا دشمن اس بات کو سن لے اور جو ان کے پیچھے ہے اور جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے ساتھ ہے وہ بھی اس بات کو سن لے فَلَيْسَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ أَعْدَائِنَا ہمارے اور ہمارے دشمنوں کے درمیان کلو آدا اینا من الودی وفار وہ اوان المرتین و المنافقین بلادینا تمام دشمن چاہے وہ یہودی ہو نصرانی ہو اور ان کے کفار حلیف ہوں اور ہمارے ہی شہروں میں رہنے والے ان کے مرتد اور منافق دوست ہوں اللہ تعالی کے یہ مبارک ارشادات ہمارے اور ان کے درمیان ہیں فعیدہ لقی تم الدین کفروف دربرقاب کہ جب تم لوگ اے مسلمانوں ان کافروں کے ساتھ ملاقات کرو تو ان کی گردنے اڑاؤ حت اخن تموہ فشد الوساق اور جب تم انہیں زبردست زخمی کر ڈالو تو ان کے ہاتھ پاؤں باندھ ڈالو انہیں گرفتار کرو اور اللہ کا یہ قول ہمارے اور ان کے درمیان ہے وحید الحمد مستطا تم من قو وہ میر ربا الخیل کے مسلمانوں جتنی ہو سکے ان کے خلاف تیاری کرو اور گوڑوں کو سدائے رکھو تر ہیبو نبی آدو اللہ اس تیاری کے ذریعے تم اللہ کے دشمن کو اور اپنے دشمن کو ڈراؤ گے وآخرين من دونهم لا تعلمونهم اللہ يعلمهم اور ان کے علاوہ بھی بہت سارے ہیں جنہیں تم لوگ نہیں جانتے مگر اللہ تعالیٰ انہیں جانتا ہے جیسے جاسوس وغیرہ ہوتے ہیں غلام اور تم جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اس کا بدلہ تمہیں مکمل دیا جائے گا اور تمہارے ساتھ ظلم کیا جائے گا فیلا کل مبلغ امریکہ ہماری طرف سے امریکہ اور اس کی صف میں اور اس کے اتفاق میں جو کوئی شامل ہے ہماری طرف سے امریکہ اور اس کی صف میں جو کوئی شامل ہے اس کو یہ بات پہنچا دی جائے ارج الام جاؤ واپس ان کے پاس فلن جنو دم بحا ہم ضرور ایک ایسی فوج کے ساتھ آئیں گے اور ایسا لشکر لے کر آئیں گے کہ وہ اس کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے وَهُمْ صَاغِرُونَ اور ہم ان کو اس سرزمین سے ایسی حالت میں نکالیں گے کہ وہ زلیل ہوں گے اور خار ہوں گے اور یہ بات بھی ان کو پہنچا دی جائے مَن سورین إِنَّ اللَّهَ قبیون عزیز اور اللہ تعالی ہر اس شخص کی مدد کرتا ہے جو کہ اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ضرور ہر اس شخص کی مدد کرے گا جو اس کے دین کی مدد کرے گا اور اللہ کی مدد کرے گا ان اللہ علیہ عزیز یقیناً اللہ تعالیٰ طاقتور ہے زوراور ہے اور غالب ہے اور ہماری طرف سے یہ بات بھی امریکہ اور ان کے دوستوں کو پہنچا دی جائے امن جاہد ان نمایو جاہد النفسی اور جو کوئی جہاد کرتا ہے وہ تو در حقیقت اپنی جان کو جہنم سے بچانے کے لیے جہاد کرتا ہے ان اللہ لغنی العالمین یقینا اللہ تعالی تمام جہانوں سے بے نیاز ہے فقط سبق القدر بقول الحق اللہ تعالی نے یہ بات بہت پہلے کہی ہے کتب اللہ لاغلبن انا انورسولی ان اللہ قوی عزیز اللہ تعالی نے یہ بات لکھ دی ہے نقش کر دی ہے لاغلبن انا ان کہ میں اور میرے پیغمبر ضرور اور بضرور غالب ہوں گے ان اللہ و عزیز یقیناً اللہ تعالی طاقتور ہے اور غالب ہے اور یہ بات بھی تقدیر میں لکھی جا چکی ہے اننا لننصر سرسولنا والذین امنو فی دنیا و یوم یقوم الشحد کہ یقیناً ہم ضرور اپنے پیغمبروں کی مدد کریں گے اور مسلمانوں کی مدد کریں گے دنیا کی زندگی میں اور قیامت کے دن میرے دوستو میرے بھائیوں استاد سوری حفظ اللہ نے ہمارے سامنے ایک عجیب ایمانی کیفیت اور روح پرور انداز میں جہاد کے بارے میں اچن چند الفاظ لکھے ہیں اور اس کتاب کے پہلے حصے کا مقدمہ یہاں کر ختم ہوتا ہے یہاں ایک بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بات بیان کی گئی ہے ہماری امت کے مرعوب ذہنیت رکھنے والے لوگ شرعی حقائق اور پیغمبر علیہ صلاحت وسلام کی بعض خوشخبریوں کو نہیں سمجھ پاتے حالانکہ کفار یہودی اور نصرانی پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی ان پیشنگوئیوں کو ہم سے زیادہ قبول کرتے ہیں اور اس کے لیے وہ تیاری بھی کر رہے ہیں بطور مثال یہ بات عرض کرنی ہے کہ احادیث سے مبارکہ میں یہ آتا ہے کہ یہودیوں کے ساتھ مسلمانوں کی سخت جنگیں ہوں گی جن میں ہر پتھر اور ہر درخت یہ کہے گا یا مسلم حادہ د یہودی انورا ای ہو الح مسلمان یہ میرے پیچھے یہ یہودی چھپا ہوا ہے اسے قتل کر ڈال ال الغرقت مگر غرقت کا درخت فَإنَّهُ من شجارت یہود اس لیے کہ یہ یہودیوں کا درخت ہے آج آپ کو تعجب ہوگا کہ اسرائیل میں تل ابیب سے لے کر تمام چھوٹے بڑے شہروں میں یہ درخت سرکاری طور پر لگایا جا رہا ہے حالانکہ دیکھنے میں بھی کوئی خوبصورت درخت نہیں ہے لیکن وہ اس کو پورے اسرائیل میں لگا رہے ہیں اور پورے اسرائیل میں وہ اس درخت کے پیچھے چھپنے کی تیاریاں کر رہے ہیں بس اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے اللہ کے قرآن پر اور اپنے پیغمبر کی بشارتوں پر ایمان نصیب فرمائے ہمیں بھی زبردست انداز میں تیاریاں کرنے کی توفیق فرمائے آمین یا رب العالمین وصلی اللہ علیہ وحبیبنا محمد بینا محمد وسحب وبارک وسلم علیکم و اللہ وبرکاتہ